بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیلو لرنرز ہماری اسٹڈی کنزیومر بینکنگ پہ جاری ہے اور آج ہم انشاءاللہ لیکچر نمبر 32 میں آپ کے ساتھ کچھ اور آئیڈیاز رسک مینجمنٹ کے حوالے سے شیئر کریں گے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے کچھ لیکچرز میں اور آج کے اس لیکچر میں ہمارا موضوع جو ہے وہ ای آر ایم کے حوالے سے ہے اور خاص طور پر ہمارے لاسٹ لیکچر میں ہم نے آپ کے ساتھ ایک اسٹڈی کی بات کی تھی یہ اسٹڈی ایشین انسٹیٹیوٹ آف رسک مینجمنٹ اے آر ایم آئی نے کنڈکٹ کی تھی جس میں مختلف بینکس پانچ کنٹریز میں ایشیا کی انکلوڈنگ سنگاپور چائنا تھا لینڈ ملیشیا انڈونیشیا ان پانچ کنٹریز میں جو بینکس تھے اس کو یہ اسٹڈی کنڈکٹ کی گئی پھر انہوں نے اس پہ ایک وائٹ پیپر پبلش کیا اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وائٹ پیپر میں اس اسٹڈی میں انہیں کچھ چیلنجز کا ذکر کیا تھا کہ جو ای آر ایم کے حوالے سے ایشین بینکس کو ان کنٹریز میں ان پرٹیکولر اینڈ آبویسلی ان ادر ایشین کنٹریز ایز ویل well جو کہ ان کو درپیش ہیں اور پھر اسی چیلنج کے حوالے سے انہوں نے کچھ ریکمنڈیشنز بھی پرپوز کی سجیشنس دیں کہ ان چیلنجز کو کس طرح ٹیکل کیا جا سکتا ہے پچھلے لیکچر میں ہم نے آپ کو آخر میں بریفلی بتایا تھا اور آج انشاءاللہ ہم اس چیلنج کے حوالے سے جو یہ سجیشنس ہیں یہ ریکمنڈیشنز ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے لاسٹ لیکچر میں اس اسٹڈی کے حوالے سے جو اس کا فاؤنڈیشن تھا جو اس کا انٹروڈکشن تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کامن تھیمز ڈیولپ کیے تھے اس اسٹڈی کو کنڈکٹ کرنے سے پہلے کامن تھیم سے مراد یہ تھی کہ جو انوائرمنٹل جو سٹرکچرل اور جو انڈسٹریل وہاں پر جو آسپیکٹس تھے ان کنٹریز کے وہ کیا تھے اس کے اندر انہوں نے پہلی چیز جو اس تھیم میں آئیڈینٹیفائی کی وہ اکنامک uh اور فائنینشیل انڈیکیٹرز تھے جو ان کنٹریز میں تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ انڈیکیٹرس انسرٹن ہیں ان کے اندر والیٹیلیٹیز ہیں اور انہوں نے مثال دی تھی ایکوٹی پرائسس کی اوور اے پیریڈ آف ٹین ایئرس کہ کس حد تک وہ والیٹائل ہیں ان کنٹریز میں ٹو دی ایکسٹینٹ آف اراؤنڈ ٹوئنٹی ٹو تھرٹی پرسینٹ اس کے بعد انہوں نے خاص طور پہ بینکنگ سیکٹر کے ریفارمس اور اسٹرکچرل چینجز کی بات کی تھی کیونکہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں 1997 نائنٹی سیون میں ایشیا میں جو کرائس آیا تھا بینکنگ کا اس نے ظاہر ہے سارے بینکس کو ایک طرح سے افیکٹ کیا تھا اور اس کے بعد جو سارے بینکس تھے اس میں ریکیپٹلائزیشن ہوئی ان کے ری ریکنسالیڈیشن ہوئی اور بہت سارے ایسے اسٹیپس لیے گئے اور اس ریفارم کے حوالے سے بینکس جو تھے جو پبلک سیکٹر میں تھے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف آئے اور گورنمنٹ نے انکریج کیا اور جس میں پاکستان بھی شامل ہے کہ ان آ, بینکس کو پرائیویٹ سیکٹر میں لا کے ان کی ایفیشنسی ان کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھایا جائے اور اسی میں ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ وہاں پر جو این پی ایلس تھے نان پرفارمنس تھے ان کو بھی چیک کرنے کے لیے پولیٹیکل انٹرفیرنس کو وائٹ کرنے کے لیے ضرورت اس چیز کی محسوس کی گئی کہ ان بینکوں کو کنسولیڈیٹ کیا جائے ان کے نمبرس کم کیے جائیں تاکہ کم بینک ہوں لیکن وہ ایفیشینٹ ہوں تاکہ بینکنگ اور فائنینشیل سیکٹر جو ہے آگے بڑھ سکے اس کے بعد انہوں نے بات کی تھی اسی تھیمز کے اندر لیک آف ای آر ایم کیپیبلٹیز یہ بہت اہم ظاہر ٹاپک ہے اور اس میں یہ بتایا گیا کہ ایس کمپیر ٹو یورپ اور امریکہ ایشین بینکس میں یہ کیپیبلٹیز بہت لیک کرتی ہیں لوگ اس میں ابھی بہت پیچھے ہیں اور انہوں نے وہ ایکسپرٹیز وہ سکلز وہ فریم ورک ڈیولپ نہیں کیے جو ایک افیکٹو ای آر ایم فریم ورک کو ایک طرح سے لاؤ, لانچ کر سکتے ہیں آگے بڑھا سکتے ہیں یہ الگ بات ہے ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جب کمپیرزن میں انہوں نے یورپین اور امریکن بینکس کی افیکٹونیس کی بات کی تو وہ مڈ 2007 کے فائنینشیل کرائسس کے بعد وہ بینکس بھی ان کے سسٹم بھی ایکسپوز ہو گئے اور یہ بات سامنے آئی کہ ای آر ایم کے حوالے سے رسک مینجمنٹ کے حوالے سے وہ بینکس بھی کسی حد تک اتنے ہی پیچھے ہیں جتنے ایشین بینکس ہیں تو یہ ایک جو متھ تھا یہ فیلسی تھی ایک طرح سے بریک ہوئی اور اب یہ چیز سامنے آئی ہے کہ ان اے وے انٹائر گلوبل سناریو از انفیکٹ رائڈنگ ان دا سیم بوٹ والی بات ہے اور سب کو ضرورت ہے اس چیز کی لیکن یہ جو چیلنجز ہیں ظاہر ہے جو آئیڈنٹیفائی کیے گئے ہیں یہ ایک طرح سے کامن ہے اور موونگ فارورڈ اگر آپ دیکھیں تو اس کی اپلیکیشن ابھی بھی ہوگی اور یہ ایشوز ابھی بھی ہمارے سامنے ہیں اس کے بعد جو کامن تھیم تھا وہ تھا کمپیٹیو اینڈ بزنس مینڈیٹس کی بات ہوئی ظاہر ہے رسک مینجمنٹ کی اویئرنیس کے ساتھ ساتھ یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جو کمپٹیشن کا نیچر ہے وہ بدل چکا ہے جو مینجمنٹ ہے ان کی جو اپروچ بدل چکی ہے اب وہ یہ چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکے ہیں. کر, uh, کر لیا ہے انہوں نے اور اس چیز کو وہ آگے بڑھاتے ہوئے وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اب جو رسک مینجمنٹ ہے یہ صرف کمپلائنس کا فنکشن نہیں ہے بلکہ اس کو اڈاپٹ کر کے آپ ایک کمپیٹیو ایڈوانٹیج کو ڈرائیو کر سکتے ہیں اور اس ویلیو ایڈیشن کے کانسیپٹ کو ظاہر سامنے رکھتے ہوئے ایک سیناریو سارا چینج ہوا ہے اور سارے بزنسز مختلف یونٹس مختلف فنکشنز جس میں مارکیٹنگ شامل ہے فائنانس شامل ہے آپریشن شامل ہے اور آئی ٹی شامل ہے یہ سارے اس چیز کو سامنے لے کے آئے ہیں کہ رسک مینجمنٹ کو کس طرح ایک طرح سے انڈرسٹینڈ کیا جائے اس کو کس طرح امپلیمنٹ کیا جائے اس کو کس طرح افیکٹو بنایا جائے اور اس کے بعد جو اس میں پانچواں جو تھیم تھا وہ تھا نیو ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ظاہر ہے اس وقت کے ساتھ ساتھ ریگولیٹرز کا رول ان کی رسپانسبلٹیز بھی بہت واضح طور پر سامنے آئی ہیں اور اس چیز کو دیکھا گیا ہے کہ جو مڈ ٹو ٹو سیون کا کرائسس تھا اس میں ریگولیٹرز کی جو افیکٹونیس تھی ان کا جو رول تھا ان کی جو رسپانسبلٹیز تھی انہوں نے بھی اس میں کانٹریبیوشن ایک طرح سے ادا کیا انہوں نے ایک رول ادا کیا کہ جو افیکٹولی وہ اس چیز کو مانیٹر نہیں کر پائے اور یہ کرانسی کرائسس جو تھا الٹیمیٹلی اس نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جس کو وہ سسٹمک کرائسس کا نام دیتے ہیں اور اس لیے ضرورت اس چیز کے محسوس کی گئی کہ ریگولیٹرز کے حوالے سے ریگولیشن کے حوالے سے اور جس میں بازل ٹو رجیم بھی شامل ہے اور اس میں ریگولیٹرز اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے سے بھی کہ اب ان کی جو عمل دخل ہے ان کی جو بزنس کے اندر جو ہے ہم نے اگر آپ کو یاد ہوگا پہلے لیکچر میں رسک مینجمنٹ کے فریم ورک کے حوالے سے اسٹیٹ بینک کی گائڈ لائنس کی بات کی تھی تو وہ سامنے آتی ہے حالانکہ یہ چیز ضرور ہے اور بار بار اس چیز کو ایمفسائز کیا جاتا ہے کہ رسک مینجمنٹ ریگولیٹرز کی طرف سے اٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ بینکوں کی جو ایک طرح سے انڈیپینڈنس ہے جو ان کی فلیکسیبلٹی ہے ان آڈر ٹو پرسو دا بزنس کیس اس کو افیکٹ نہیں کرتے اسی لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ دیر ہیز ٹو بی اے بیلنس among these things ke regulatory framework regulatory requirements ek tarah se chok na kar de banking ki advancement ko inki flexibility ko inki innovation ko inki creativity ko zarurat is cheez ki hai ki is cheez ko balance kiya jaye aur uske sath sath humne ek chart mein aapko ye bhi bataya tha ki jo asian banks hain apart from singapore they were way behind in a way in their regulatory जो जो requirements thi meet karne نہ صرف اس حوالے سے بلکہ جو ان کی رسک مینجمنٹ کیپیبلٹیز تھیں ایکسیپٹ فار سنگاپور باقی لوگوں نے اس انٹرویو کے, دروان جو اس کے دوران جو اسٹڈی کے دوران کنڈکٹ کیے گئے انہوں نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ ان کی کیپیبلٹیز ان اے اسکیل فرام ون ٹو 5 جس میں ون جو ہے بگننگ ہے اور فائیو جو ہے ایڈوانس سٹیج ہے وہ ابھی صرف فرسٹ یا سیکنڈ سٹیج پہ ہیں اور ان کو کم از کم 5 سے 10 سال کا عرصہ لگے گا اس ایڈوانس اسٹیج میں جو کہ چار یا پانچ کے ریجن میں ہے آنے کے لیے تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پانچ تھیمز کو سامنے رکھتے ہوئے اس کانٹیکٹس کو ایک طرح سے اسٹیبلش کرتے ہوئے یہ اسٹڈی آگے بڑھی اور پھر انہوں نے جو اس چیلنجز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے سے پہلے ان کو سجیشنس دینے سے پہلے اور چیزیں جو انہوں نے بتائیں کہ بزنس کیس کیا ہے وائی ای آر ایم شوڈ بی اڈاپٹیڈ بائی ایشین اور یہ ظاہر ہے اس کی ضرورت سب جگہ ہے اور خاص طور پہ پاکستان میں ہے کہ دیئر از اے بزنس کیس فار دیکٹ بزنس کیس کا مطلب یہ ہے کہ ارسپیکٹو آف دی اسٹینڈرڈ ارسپیکٹو آف دا اسٹیج ویئر یو آر ان آر ایم فریم ورک آپ کو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس کو ریگولرسلی فالو کریں اور جب ہم ای آر ایم کے فریم ورک کی بات کرتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو ریزن سامنے آتے ہیں پہلا یہ ہے کہ سارے رسک ہم آپ کو پچھلے لیکچرس میں بتا چکے ہیں کہ وہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں دیر از اے لنکیج بٹوین آل دا رسک چاہے وہ کریڈٹ رسک ہو مارکیٹ رسک ہو آپریشنل رسک ہو لیکوڈی رسک ہو یا کوئی اور رسک ہو تو اس لنکیج کی وجہ سے اس جو انٹر ڈیپینڈنسیز کی وجہ سے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ای ایم کے فریم ورک کو انڈرسٹینڈ کیا جائے اور امپلیمنٹ کیا جائے اس کے برعکس جو چیز ابھی تک دیکھنے میں آئی ہے کہ ان دی ایبسنس آف ای ایم جو سائلوز کا کانسیپٹ تھا جس نے الٹیمیٹلی بہت سی برائیوں کو اور بہت سی کمزوروں کو ایک طرح سے ہائی لائٹ کیا وہ سائلوز تھے کہ مختلف فنکشنز مختلف طور پر رسک کو ایک طرح سے مینج کر رہے تھے ہینڈل کر رہے تھے اور اس کی وجہ سے ایک کوڈینیشن ایک کولابریشن کا جو فیکٹر تھا وہ مسنگ تھا اور سائلوز تو ویسے بھی آپ لوگوں نے مختلف بزنس کے سبجیکٹس میں پڑھا ہوگا کہ جو آرگنائزیشنس میں سائلوز ہوتے ہیں جو سائلوز اپروچ ہے وہ کتنی ایک طرح سے نیگیٹو اور ایڈورسلی افیکٹ کرتی ہے آرگنائزیشن کے پرفارمنس کو اور اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس میں جو سائلوس کو ختم کر کے کمیونیکیشن کو امپروو کیا جائے اور اس کے بعد جو دوسرا ریزنز دیا گیا تھا کہ جو اوور سٹرکچر ہے رسک مینجمنٹ کا اس میں ظاہر ہے ایک گڈ گورننس کارپوریٹ گورننس لائن مینجمنٹ اور لائن مینجمنٹس کے حوالے سے جو ٹرانزیکشن لیول پہ وہ جو کام کرتے ہیں جس کے اندر پروڈکٹ پرائسنگ آ جاتی ہے کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ آ جاتی ہے اور اس کے بعد بات جو رسک پروفائل کی ہم بات کرتے ہیں ایگریگیشن کی اس کے ساتھ ساتھ جو ریسورسز کی بات ہوتی ہے اس کو یہ آئی ٹی کے ریسورسز آپریشن کے ریسورسز ہیومن ریسورسز اور اس کے بعد جو آپ کی کمیونیکیشن کومن, ہے اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ ان کی ایکسپیکٹیشنس جو آ, آپ کے آبجیکٹوز ہیں ان سب کو مدر رکھتے ہوئے دوسرا ریزن ہے وہ اوورال آل آرکیٹیکچر کا ہے جس کے لیے ای آر ایم کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اور تیسرا جو اس میں ریزن دیا گیا وہ یہی تھا کہ انہوں نے ٹینجیبل کیسز آن گراؤنڈ ریئلٹی کیسز کی مثالیں دیں جس کی وجہ سے جو مختلف اسٹڈیز سامنے آئی ہیں کہ جن اداروں میں جن بینکس میں جن آرگنائزیشنز میں ای آر ایم کا جو یہ کانسپٹ ہے افیکٹولی امپلیمنٹ ہو رہا ہے تو انہوں نے بزنس گینز کیسے حاصل کیے ہیں ان کا مارکیٹ شیئر کس طرح بڑھا کس طرح ان کی شیئر پرائز امپروو ہوئی کس طرح ان کی جو کریڈٹ ریٹنگ امپروو ہوئی تو جو رسک پریمیم کا ہے, کی وجہ سے Even جو فارن انویسٹرز تھے جو آؤٹ سائڈ انویسٹر تھے وہ انکریج ہوئے اس کمپنیز کے اندر انویسٹ کرنے کے لیے اینڈ دیور ریڈی ٹو پے پریمیم ٹو دی ایکسٹینٹ آف ایٹین ٹو ٹوینٹی پرسنٹ یہ جو سٹیٹ ہے یہ فگر ہے اس چیز کو ہائی لائٹ کرتی ہے اب اس سمری کے بعد آئیے اب ہم جیسا کہ ہم نے آپ کو آخری لیکچر میں بتایا تھا کہ جو پانچ چیلنجز ہائی لائٹ کیے گئے تھے اسٹڈی میں ایکسٹینسولی ان کو انہوں نے اسٹڈی کرنے کے بعد اس کو انہوں نے پرسکرپشن کے طور پر بھی بتایا کہ ان چیلنجز کو آپ کس طرح ایڈریس کریں گے اس میں پہلا چیلنج تھا شارٹیج آف سکلز اینڈ ٹیلنٹ ظاہر ہے یہ بہت بہت شدت سے محسوس کی جا رہی ہے اور اس وقت نہ صرف ایشیا میں بلکہ گلوبلی بھی اس چیز کو اور پاکستان میں ہم سب جانتے ہیں کہ رسک کا جو پروفیشنلز ہیں جو اس کا ٹیلنٹ ہے اس کی سکلز جو ہے اس میں کتنی کمی ہے اور اس کمی کو ایک طرح سے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جو انٹرویو کیے گئے ہیں جو مختلف سی آر اوز جس کو ہم چیف رسک آفیسرس کہتے ہیں یا دوسرے جو سینئر ایگزیکٹوس تھے رسک مینجمنٹ کے اس میں انہوں نے اس چیز کو ایک طرح سے اپنا نمبر ون چیلنج نمبر ون پرائرٹی بتایا کہ ان کے پاس شارٹیج ہے ایک ٹیلنٹڈ ٹیلنٹس کی سکلز کی رسک مینجمنٹ کے حوالے سے تو اس میں جو انہوں نے سجیشنس دیں اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ پہلا جو اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کہ بینکس ہیو ٹو ہائر اے رسک ایکسپرٹ اب جب رسک ایکسپرٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہی اور شی کڈ بھی یہ چیف رسک آفیسر بورڈ ممبر ہو سکتا ہے یا کوئی اور سینئر ایگزیکٹو ہو سکتا ہے جب آپ ریسک ایکسپرٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر فوراً ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ ریسک ایکسپرٹ کا پروفائل کیا ہونا چاہیے ظاہر ہے اس کے جو ایکسپیرئنس ہے اس کی جو اسکلز ہیں اس کی جو نالج ہے ان آف کریڈٹ رسک آپریشنل رسک مارکیٹ رسک اتنا ایڈیکویٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اس فنکشنس کو ایک طرح سے افیکٹولی پرفارم کر سکے اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف بات اپوائنٹمنٹ کی نہیں ہو رہی بلکہ ایسے ایکسپرٹ کو ایسے سینئر پرسنل کو آپ نے امپاور کرنا ہے ان کو انگیج کرنا ہے ان کو آپ نے ایک طرح سے جو ڈسیجن میکنگ ہو رہی ہے جو کہ پوری آپ کی اسٹریٹجی کو افیکٹ کرتے ہیں جو بزنس پرفارمنس کو افیکٹ کرتے ہیں آپ نے اس رسک ایکسپرٹ کو اس میں انگیج کرنا ہے آپ نے ان کو ریسورسز دینے ہیں آپ نے اس کو ایک طرح سے ایچ uh, آر کے حوالے سے ٹیکنالوجی کے حوالے سے دوسرے تاکہ وہ افیکٹولی اپنی اس جاب کو uh, کر سکیں اس میں ایک مثال دی گئی شارٹیج کے حوالے سے کہ انڈونیشیا میں ایک بینک میں انہوں نے اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے اپروول لی بجٹری کہ ان کے پاس ایکسٹرا ٹوینٹی فائیو رسک کے لوگ آنے چاہیے ان کو بورڈ نے اپروول دی ان کے پاس بجٹ تھا لیکن چھ مہینے گزرنے کے بعد بھی اس چوبیس یا پچیس جو ایک طرح سے ویکنسیز تھیں صرف آٹھ ویکینسیز وہ فلفل کر پائے اس لیے کہ مارکیٹ میں جو ایڈیکویٹ لیول آف ایکسپیرئنس کے لوگ اویلیبل نہیں تھے تو اس کانکریٹ ایگزامپل سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ پاکستان میں بھی ہم یہی شارٹیج دیکھ رہے ہیں اور یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ انلیس ریگولیٹری باڈیز بینک سب مل کے خاص طور اسٹیٹ بینک ایشو کو ایڈریس نہیں کریں گے تو یہ شارٹیج جو ہے کریٹیکل ہوتی چلی جائے گی اس کے بعد جو اس میں جو دوسرا سجیشن ہے جو دوسری ریکومنڈیشن ہے اس چیلنج کو ایڈریس کرنے کے لیے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے وہ ہے ٹریننگ اینڈ سرٹیفیکیشن ٹریننگ اینڈ سرٹیفیکیشن کا ایلیمنٹ ہم سب جانتے ہیں ہر اس میں کیس میں امپورٹنٹ ہوتا ہے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس میں جو ٹریننگ ہے وہ لوگوں کو اس طرح کی جائے ان کو انسینٹوس دیے جائیں ان کو اپورچونٹیز دی جائیں اور اس میں جو سجیشن دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک طرح سے جو ایسوسیشنز ہیں رسک پروفیشنلز کی اور اس میں جو ایک فیمس ہے جس کو ہم گارڈ کہتے ہیں گلوبل ایسوسیشن آف رسک پروفیشنلز اس سے ویری ایڈوانس باڈی یہ جو اس میں کورسز کنڈکٹ کرتی ہے اور آن لائن کورسز کنڈکٹ کرتی ہے اور یہ رسک پروفیشنلز کے حوالے سے جس کو ایف آر ایم کہتے ہیں فائنینشیل رسک مینیجرس کی سرٹیفکیشن کرتی ہیں تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ بینکس ان ایسوسیشن کے ساتھ کولوبریٹ کریں اگر گلوبل لیول پہ نہیں تو لوکل لیول کے ساتھ ان کے ساتھ کر کے اپنے سینئر مینجمنٹ کو جو رسک کے حوالے سے ایون بورڈ کے جو ممبرز ہیں اور دوسرے لوگ ہیں ان کو ٹریننگ دی جائے سرٹیفکیشن کا کانسیپٹ جو انٹروڈیوس کیا جائے لوگوں کو انسینٹیو دی جائے کہ وہ اگر سرٹیفائی ہوں گے اس کورس کو کر کے تو ان کی کیریئر گروتھ میں کس طرح مدد ملے گی اس کے ساتھ ساتھ ان ہاؤس کورسز کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے اس کی شارٹیج کو مد نظر رکھتے ہوئے بینکس کو چاہیے کہ وہ ان ہاؤس کورسز ڈیولپ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ای e لرننگ کا کانسیپٹ ہے جس میں براڈر آپ گروپ کو ایک طرح سے کیپچر کر سکتے ہیں ٹریننگ کے حوالے سے تو اس کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے اس ٹریننگ کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے جب ہم یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے اور یہ جو وہ لوگ اس وقت بزنس اسٹڈیز میں انوالو ہیں ایک طرح سے ان کو ایک طرح سے انڈیکیٹر بھی ہے کہ آنے والے وقت میں جو لوگ ایک طرح سے بینکنگ سیکٹر میں کیریئر کے طور پہ آئیں گے اس میں ان کو اپنی کیریئر پلاننگ میں اس فیکٹر کو مد رکھتے ہوئے کہ رسک پروفیشنلز کی شارٹیج ہے رسک پروفیشنل کے حوالے سے اگر آپ اپنی ایکسپرٹیز اپنی نالج اور اپنی ٹریننگ کو آپ ڈیولپ کرتے ہیں تو کل کو مارکیٹ میں جب آپ جائیں گے تو آپ کی ویلو ہوگی اور یو ول بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو گیٹ اے گڈ جاب اور ظاہر ہے جو اگلا پوائنٹ ہے وہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے تیسرا جو سجیشن ہے اس اسٹڈی کے بعد آیا کہ جو رسک پروفیشنلس کا کمپنسیشن پیکج ہے جو ان کا سیلری پیکج ہے اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے اس کو کمپیٹیو بنانے کی ضرورت ہے اس لیے کہ جب تک آپ اس پرٹیکولر سیگمنٹ میں لوگوں کو اٹریکٹ کریں گے اس وقت جب اس میں سیلری پیکج اس میں کمپنسن پیکج کمپیریٹیولی بہتر ہوگا اگر بہتر نہ ہو تو کم از کم میچنگ ہوگا تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے بھی یہ ریکمنڈیشنس دی گئی یہ سجیشن سامنے آئی کہ جو رسک پروفیشنلس کی سیلریز ہیں ان کی کمپنسیشن ہیں ان کو ریوائز کیا جائے ان کو انکریز کیا جائے اور اس میں جب چوتھا جو ریکمنڈیشن ان آڈر ٹو ٹیکل دی ایشو آف اسکلس اینڈ ٹیلنٹ شارٹیج اس میں یہ کہا گیا کہ ان کو چاہیے بینکس کو کہ وہ بینچ مارکنگ اسٹڈی کنڈکٹ کریں اپنی انڈسٹری میں اور اس میں اس سے مراد یہ ہے کہ مختلف بینک جو ہیں دے شوڈ گیٹ ٹوگیدر اور ویریس فورمس جیسا کہ یہ پریکٹس یورپ اور امریکہ میں دیکھی گئی ہے اور ایشیا میں فی الحال اس چیز کی طرف اتنی توجہ نہیں دی جا رہی کہ پیپل should میٹ آن اے ریگولر بیسس شو دیٹ دے کین شیئر وت دیم ود امنگ دم سیلف بیسٹ جو کہ رسک مینجمنٹ کے حوالے سے کار ہے یہاں دیکھیے اس چیز کو منشن کرنا ضروری ہے کہ بعض دفعہ کمپیٹیٹو پریشرس کی وجہ سے بینکرز ایک دوسرے سے نہیں ملتے اور ان کا خیال یہ ہے کہ ایک دوسرے سے جب ملیں گے آئیڈیا شیئر کریں گے تو ہو سکتا ہے ان کو ایک طرح سے اس میں نقصان ہو لیکن اگر آپ رسک کے کانسیپٹ کو دیکھیں رسک مینجمنٹ کے کانسیپٹ کو دیکھیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ رسک از اے سم تھنگ وچ کورس دا ہول سسٹم تو اگر آپ اپنے آپ کو اس حوالے سے الوف رکھیں گے آئسولیٹ رکھیں گے تو کل کو جو ایک سسٹمیٹک رسک سامنے آئے گا وہ آپ اس کا شکار ہو سکتے ہیں آپ اس سے افیکٹ ہو سکتے ہیں تو اس میں انڈسٹری کے حوالے سے ضرورت اس چیز کی ہے کہ فورمس بنائے جائیں اور خاص طور پہ جو اس میں اسٹیٹ بینک ہے یا دوسرے دارے ہیں یا دوسری باڈیز ہیں جیسے پاکستان میں انسٹیٹیوٹ آف بینکرز ہیں ان کو چاہیے اس فورمس کو ایک طرح سے انکریج کریں امپروو کریں تاکہ لوگ آپس میں ملیں کریں اور یہ جو شیئرنگ ہوگی نالج کی یہ ہیلپ کرے گی Ultimately, اگر کوئی آنے والا کرائس ہے اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے تو یہ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بعد جو یہ پہلا چیلنج ہے یہ چار سجیشنز ہیں اس کو اگر ہم ایک طرح سے امپلیمنٹ کر سکیں تو اس سے امید رکھی جاتی ہے کہ یہ شارٹیج اگر پوری طرح سے دور نہیں ہوگی اس اسکلس کی جو کمی ہے پوری طرح سے اگر اوور نہیں ہوگی لیکن اس میں کسی حد تک امپرومنٹ آ سکتی ہے اس کے بعد جو دوسرا چیلنج جو سامنے آیا وہ ہے ایک طرح سے چینج مینجمنٹ کا ہم سب جانتے ہیں چینج مینجمنٹ کا کانسیپٹ ایک آرگنائزیشنل سیٹ اپ میں کتنا امپورٹنٹ ہے تو یہاں اس چیز کی ضرورت محسوس کی گئی اور انہوں نے اسٹڈی کے دوران دیکھا کہ یہ جو ای آر ایم کو لانچ کرنے کے لیے امپلیمنٹ کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ آپ پورا چینج مینجمنٹ کا کانسیپٹ لے کے آئیں پورے آرگنائزیشن کے اندر لوگوں کا مائنڈ سیٹ ان کے مینٹل ماڈل اس طرح جو آلریڈی بن چکے ہیں کہ وہ رسک کو کس طرح لیتے ہیں اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اور آرگنائزیشن وائڈ بیس پہ اس چیز کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے اور جب اس میں ہم اس کی بات کرتے ہیں تو پہلی چیز جو آتی ہے وہ ہے ٹون فرام دا ٹاپ بورڈ آف ڈائریکٹرس سینئر مینجمنٹ ود دیئر ایکشنس ود دیئر پالیسیز دی should گیو دا کلیئر میسج ٹو دا انٹائر آرگنائزیشن کہ جی ہم ای ERM ایم کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اس کو افیکٹو بنانے کے لیے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کتنے سیریس ہیں اور جب تک یہ ٹون فرام دا ٹاپ نہیں ہوگی پھر ڈاؤن دا لائن جس کو آپ کہتے ہیں وہ افیکٹونیس نہیں آ سکے گی تو اس میں جو ذمہ داریاں ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرس کی ان ٹرمز آف کلیئرلی ڈیفائن جو ہم نے جیسے لاسٹ لیکچر میں بات کی رسک ایپیٹائٹ کے حوالے سے آرٹیکولیشن کے حوالے سے اور سینئر مینجمنٹ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے اس کی سیریسنیس جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے اس کے بعد جو نیکسٹ اس میں ریکمنڈیشن ہے جو سجیشن ہے دیر شڈ بی بزنس کیس بزنس کیس کی ہم بات کرتے ہیں اور ہم نے آپ کو اس کے انٹروڈکشن بھی بتایا تھا بہت ضروری ہے اور بزنس کیس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ ای ERM آر کا جو یہ چیز ہے اس کو جب تک آپ بزنس کے طور پہ نہیں لائیں گے اس کو کمپلائنگ فنکشنس کا جو آپ کے ذہن میں ہم سب کے ہے نہیں نکلیں گے تو یہ بزنس کیس ڈیولپ نہیں ہو سکے گا اور اس چیز کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو ایک کاسٹ بینیفٹ اینالسس کی ضرورت ہے کاسٹ بینیفٹ اینالسز آپ کریں گے جو سارے سٹیک ہولڈرز ہیں آپ ان کو بتائیں گے اور الٹیمیٹلی جو پروفیشنل مینج کر رہے ہیں ان کو بتائیں گے کہ دیکھیں جی اس چیز کو ہم جو کر رہے ہیں اس کا بینیفٹ کیا ہے اس کی کاسٹ یہ آ رہی ہے اس کے بینیفٹ یہ آ رہے ہیں تو جب اس چیز کو آپ بزنس کیس میں لے کے آئیں گے تو ان لوگوں کو بھی اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ دیر از اے جسٹیفیکیشن ان امپلیمنٹنگ انفیکٹ برنگنگ دا ای آر ایم کلچر تو یہ بزنس کیس کا جو کانسیپٹ ہے یہ امپورٹنٹ ہے اور اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو چیز سامنے آتی ہے کہ آپ جو رسک ایڈجسٹڈ ریٹرن اورپٹل کا کانسیپٹ ہے اور شیئر ہولڈر ویلیو کی کانسیپٹ ہے اس کو سامنے لے آئیں اس میں اکنامک کپیٹل کا کانسیپٹ ہے اس کو آپ ہائی لائٹ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو کانسیپٹ ہے ای آر ایم کا اس کی اہمیت اس حوالے سے ہے کہ دے از اے بزنس اور جو اور ادارے کی سروائول ہے اس کی ایک طرح سے ورڈ گروتھ ہے وہ اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے اور اس کے بعد جب ہم اس چینج مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جو تیسرا چیز سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں چاہیے ہمیں دیکھیں کہ یہ جو اوورال جو آپ کے انسینٹوس پلان ہے کمپنسیشن جو ہے پرفارمنس کی جو مینجمنٹ ہے اس کو بھی اس کے ساتھ الائن کیا جائے اس کے اندر بھی ریویژن لیا لے کے آیا جائے یہ بات پچھلے کچھ لیکچرس میں آپ سے رہی تھی جب ہم ایک طرح سے بزنس ماڈل کی اور آپریشنل ماڈل کی بات کی تھی تو ہم نے جب رسک فنکشن کے حوالے سے یہ چیز سامنے آئی تھی کہ اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب ہم پروفٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں جب ہم پرفارمنس کی بات کرتے ہیں ہم جب ریزلٹس کی بات کرتے ہیں تو دیس آل تھنگس شوڈ بی ریلیٹڈ وتھ دا رسک کانسیپٹ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ جو ریزلٹس پروڈیوس کر رہے ہیں وہ جو ریزلٹس لے کے آ رہے ہیں اس کے اندر رسک فیکٹر کس حد تک اکاؤنٹ فار کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ دیر ہیز ٹو بی ریویژن ان دا پرفارمنس مینجمنٹ تو یہ چیز بھی سامنے آتی ہے کہ لوگوں کو ٹارگیٹس دیے جائیں کہ جی آپ کے لیے انسینٹو ہے کوئی مائلڈ اسٹونس دیے جائیں یا رسک مینجمنٹ کا جو فریم ورک ہے جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے ای آر ایم کی اس اسٹیج پہ ہوں گے تو آپ کو اس کا یہ پرفارمنس آپ کی کنسڈر کی جائے گی اور اس کا آپ کو بینیفٹ ملے گا تو یہ چیزیں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو چینج مینجمنٹ کے کانسیپٹ میں سامنے آتی ہیں اور یہ سجیشن جو ہے دیا گیا ہے اس کے بعد جو اس میں تیسرا چیلنج ہے وہ ہے ڈیٹا اینڈ ماڈلنگ ڈیٹا اینڈ ماڈلنگ کا کانسیپٹ رسک مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس میں ظاہر ہے ٹیکنالوجی کا عمل دخل کافی ہو جاتا ہے لیکن اصل چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے اس کانسیپٹ کو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ڈیٹا اور ماڈلنگ کا جو کانسیپٹ ہے جو اس کی ضرورت ہے جو اس کی ایک طرح سے ریکوائرمنٹ ہے اس کو ہم انڈرسٹینڈ کریں جب ہم ڈیٹا کی بات کرتے ہیں تو یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ ڈیٹا کی شارٹیج ہے ڈیٹا اوور اے پیریڈ اویلیبل نہیں ہوتا اور خاص طور پہ جب ہم رسک مینجمنٹ کے میں کے آر کی بات کرتے ہیں کے پی آئی کی بات کرتے ہیں رسک اسسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ڈیٹا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اور وہ ڈیٹا جو ہے وہ ریلیونٹ ہونا چاہیے ٹائملی ہونا چاہیے ایکوریٹ ہونا چاہیے اور سب سے امپارٹنٹ چیز ہے ہسٹوریکل ڈیٹا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کم از کم پانچ سے تین سال کا ڈیٹا آپ ہونا چاہیے یہ دیکھا گیا ہے پاکستان میں بھی اور ان ممالک میں بھی ایشین کے کہ وہاں پر چونکہ اس وقت اس ضرورت کو کبھی محسوس نہیں کیا گیا کہ ڈیٹا کو کیپچر کیا جائے اس کو ایک طرح سے جو ویئر ہاؤسنگ کا کانسیپٹ ہے اس کو کیا جائے تو ڈیٹا کی اویلیبلٹی نہیں ہے اور اویلیبلٹی اگر ہو بھی جائے تو اس کی ریلیونسی اس کی ایکوریسی اور اس کی ٹائمنگنیس جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے تو جب ہم اور اس کے ساتھ ساتھ جب ڈیٹا آپ کے پاس اویلیبل ہوگا تو پھر آپ ماڈلس ڈیولپ کر سکیں گے ماڈلنگ کو جو ڈیولپ کرنے کا جو اس وقت ایک طرح سے ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی اس لیے میٹ نہیں ہو رہی کہ ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے اس میں جو سجیشنس دی گئی ہیں اس میں پہلی سجیشن یہ ہے کہ بینکوں کو کہا گیا ہے کہ وہ نیشنل بیسس پہ یا ریجنل بیسس پہ ایک بیریز اسٹیبلش کریں وہ بیریز جو ہوں گے اس کے اندر ایک طرح سے ڈیٹا بینک ہوگا اس کے اندر جو ڈیٹا کیپچر کیا جائے گا وہ سارے بینک شیئر کریں گے سارے پارٹیسپینٹ شیئر کریں گے اور اس کی اظہار شیئرنگ سے اس پوزیشن میں ہوں گے کہ انڈسٹری وائڈ جو سسٹمک جس کو آپ کہتے ہیں ان کے سامنے چیزیں آئیں گی اور وہ ظاہر ہے اپنے ای آر ایم کے فریم ورک کو اس میں بات کمپٹیشن کے نہیں ہو رہی بلکہ اس میں بات کولابریشن کی ہو رہی ہے جب آپ کولوبوریٹ کریں گے جب آپ کوڈنیٹ کریں گے تو جو آپ کو ڈیٹا اویلیبل ہوگا ظاہر ہے اس کو پھر آپ لوگ ایز اے انڈسٹری وائڈ اپلائی کریں گے تو اس میں سب کا بینیفٹ ہے اس میں ظاہر ہے کمپٹیشن کے پوائنٹ ویو سے کوئی نقصان نہیں ہے تو اس میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب اس قسم کی ایکسرسائز کی جائے اس قسم کا انیشیٹو لیا جائے تو اس کے اندر جو کاسٹ انوالو ہوں گی جو اس کے بینیفٹس ہوں گے اور اس کا ٹرم آف انگیجمنٹ کیا ہے وہ پہلے سے اس کو طے کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد جو ایک اور سجیشن سامنے آئی ہے وہ ہے وہ آپ نے ایک طرح سے اپلائی کرنا ہے انڈسٹری کے بینچ مارک انڈسٹری کے بینچ مارک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جب بینکوں کو ابھی انٹرنلی ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے ڈیٹا کی شارٹیج ہے تو اس میں جیسے جانتے ہیں کہ جو کریڈٹ ریٹنگ ہیں بہت مشہور ہیں دنیا میں آپ نے ان کے نام سنے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ آپ اپنی جو انٹرنل آپ ڈیولپ کر رہے ہیں ان کے ساتھ میچ کریں آپ دیکھیں اس کے اندر کیا گیپس ہیں اور وہ جو انڈسٹری کے انہوں نے پیرامیٹرز دیے ہیں کیا آپ ان پیرامیٹرز کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں تو یہ جو ایک طرح سے لیوریج کرنے کا کانسیپٹ ہے یہاں یہی آتا ہے کہ آپ اس کو لیوریج کریں اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو ڈیٹا اویلیبل ہے اس کی جو ایک طرح سے ٹائملینیس ہے اس کی افیکٹونیس ہے وہ کیا ہے اس کے بعد جو اس میں تیسری چیز ہے جس کا سجیشن دیا گیا ہے اور پرپوز کیا گیا ہے کہ وینڈر بیسڈ ماڈلس بھی آپ یوز کر سکتے ہیں جب ہم وینڈر بیس ماڈلس کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ ایک طرح سے پروگرامز ہیں وہ سافٹ ویئر ہیں جو کمرشلی آف دا شیلف اویلیبل ہیں اینڈ دے آر ڈفرنٹ فرام یور ان ہاؤس ایک طرح سے جو آپ پروڈیوس کرتے ہیں اس میں ان کی جو ایک طرح سے افادیت ہے جو ان کی ایک طرح سے اس میں بینیفٹ ہے کہ تو بہت پروفیشنلی پریپیئرڈ ہوتے ہیں اور انہیں ساری چیزوں کو کیپچر کیا جا کیا جاتا ہے اور یہ ضرورت اس چیز کی دیکھتے ہیں کہ جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو یہ ڈائریکٹلی میٹ کریں اور اس کے جو اندر جو اہمیت ہے اور آپ لوگوں نے اپنے کریڈٹ رسک مینجمنٹ میں پڑھا ہوگا جو کانسیپٹ ہے ایسٹ لائبلٹی مینجمنٹ کا جو ایلکو کا اس کو یہ کیپچر کرتے ہیں مارکیٹ رسک کو کیپچر کرتے ہیں تو جب تک پوری طرح سے آپ کا اپنا ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے آپ کے نہیں ہے تو آپ اس کو کر اس اور اسٹڈی نے جو ایک چیز سامنے آئی ہے اس حوالے سے وہ یہ تھی کہ اس میں دیکھا گیا ہے کہ یہ جو ایکسل بیسڈ کام ضرور ہو رہے ہیں لیکن اس میں گیپ انالیس جو ہوتی ہے وہ افیکٹو نہیں ہوتی وہ ٹاملی نہیں ہوتی اور وہ وقت کے بعد جو سامنے آتی ہے تو اس میں ڈیسیجن میکرز کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وقت رسک ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ نے آن گوئنگ بیسس ریئل ٹائم بیسس پہ ڈیٹرمن کر کے اس کے لیے اکارڈنگلی میجرس لینے اور اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ رسک کے حوالے سے جو اسٹاف ہے وہ ایسے اس کے اندر زیادہ تر مینٹیننس میں مصروف رہتا ہے وہ زیادہ تر انوالو رہتا ہے اس کی پیپر ورک کے اندر اور اس وقت ان کو ٹائم نہیں ملتا کہ اس کو اینالائز کر سکیں اس کو انٹیگریٹ کر سکیں اور جو ڈسیجن میکرز ہیں مینجمنٹ ہے بورڈ کے سامنے رکھ سکیں تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ جو ضرورت محسوس کی گئی کہ جب تک سارا ڈیٹا آپ کا پراپر نہ آ جائے ڈیٹا بینک نہ بن جائے اور اس کے اندر ایڈوانسمنٹ نہ آ جائے آپ وینڈر بیسڈ سافٹ ویئر یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ چیلنج ہے وہ ہے رپورٹنگ اینڈ ڈسکلوجر کا اور ہم جب جو رپورٹنگ اور ڈسکلوجر کی بات کرتے ہیں تو ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ رپورٹنگ کا کانسیپٹ بہت امپورٹنٹ ہے ای آر ایم میں اور اس میں آن گوئنگ بیس پہ ریئل ٹائم بیسس پہ رپورٹنگ ہونی چاہیے بلکہ ہسٹوریکل بیسس پہ جب رپورٹنگ ہوتی ہے تو اس فادیت ختم ہو جاتی ہے تو جب ہم کا کانسیپٹ کو سامنے لاتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ ہے integration of KPIs پی KRIs KPI کے کہ آپ جانتے ہیں کی پرفارمنس انڈیکیٹرس اور کے جو ہیں کی رسک انڈیکیٹرس اس کا ذکر ہم نے پہلے بھی ایک لیکچر میں آپ سے کیا تھا جو کے پی آئی ہیں وہ ایک طرح سے لیگنگ انڈیکیٹرز ہیں جو پرفارمنس کو آپ کا بتاتے ہیں کہ پرفارمنس کیا ہونی چاہیے تھی اور کیا ہوئی اور جو کے ہیں وہ ایک طرح سے لیڈنگ انڈیکیٹرز ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے اور اس میں جو ویریبلس ہیں آپ کی جو آبجیکٹوس میں گولس میں وہ کہاں آئے ہیں تو اس انڈیکیٹرز کو تو اس کو انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ انفیکٹ کے پی اور کے کی انٹیگریشن کا فائدہ یہ ہے کہ اٹ از ان اے وے ٹو سائڈس آف دا سیم کوائن اس کو الگ الگ کرنے کا نقصان یہ ہے کہ پھر آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ آپ اس چیز کو پراپرلی دیکھ سکیں تو جب آپ کے کو اور کے پی کو انٹیگریٹ کرنے کی بات کرتے ہیں اس میں کے جو پرفارمنس کے جو میجرمنٹس کے اوبجیکٹیوز ہیں وہ سامنے آتے ہیں پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ نے کیا چیز اچیف کی کیا آپ کی ایک طرح سے جو اچیومنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کہاں گیپ ہے کیا ہونا چاہیے آپ اس کو کس طرح مزید فیکٹو اور اس طرح اس کو کس طرح آپ مزید امپروو کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو سجیشن ہے وہ ڈیولپمنٹ آف ڈیش بورڈ کا کانسیپٹ ہے ڈیش بورڈ جیسا کہ ہم نے آپ کو پچھلے کچھ لیکچرس میں بتایا تھا اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ڈیش بورڈ میں آپ کے سامنے ایک طرح سے ویو ہوتا ہے اوور آل ڈیش بورڈ کا کانسیپٹ جو آپ ڈیش بورڈ کہہ لیں ایک پائلٹ جو ہوتا ہے جہاز میں اس کے سامنے ہوتا ہے یا ڈیش بورڈ آپ کے سامنے گاڑی میں ہوتا ہے اس پہ مختلف ڈائلز بنے ہوتے ہیں وہ ڈائلز انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کی اسپیڈ کو آپ کی ایک طرح سے فیول کو اور آپ کی ہیٹ کے اس کو تو گوجز ہوتے ہیں جو ہے تو یہاں جو ڈیش بورڈ کا ای آر ایم میں کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ اس کے اندر وہ چیزیں کیپچر کریں وہ آپ ڈیسیجن میکرس کو پرووائڈ کریں اور وہ آپ ان کو بتائیں کہ کس طرح ان کے سامنے جب چیزیں آتی ہیں تو وہ ڈیسیجن لے سکتے ہیں ڈیش بورڈ کی اہمیت اس حوالے سے بھی بہت زیادہ ہے کہ جب آپ اس کو افیکٹولی ڈیولپ کریں گے اس کو افیکٹولی ڈٹرمن کریں گے اور اس کو افیکٹولی ڈیلیور کریں گے ڈسیجن میکرس کو تو پھر ان کو اس چیز کی آسانی ہوگی کہ وہ لے سکیں اس میں ضرورت اس چیز کی بھی محسوس ہوتی ہے کہ آپ اس کو پروٹوٹائپ سے کریں گے ایک طرح سے پیپر بیس کریں گے اور اس میں پہلے جو چیزیں شروع میں کیپچر کی جاتی ہیں اس کو آپ لے کے آئیں گے اس کے بعد جو سیکنڈ جنریشن کا اس میں کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو ویب پیج پہ اویلیبل کریں گے تاکہ ایٹ ون گو ایٹ سنگل کلک جو ڈسیجن میکرز ہیں ان کے سامنے ساری ایک طرح سے پکچر آ جائے اس کی جو انٹر ریلیشن شپس ہیں ان کی جو لنکجز ہیں ان کی انٹر ڈپینڈنسی ہیں اس کے سامنے آئیں گی تو اس طرح اس پوزیشن میں ہوں گے وہ یہ دیکھ سکیں کہ اس organization کا یا ایک پرٹیکولر بینک کا رسک پروفائل کیا ہے کہاں ضرورت ہے کہاں ٹالرنس بریچ ہو رہے ہیں کہاں ٹالرنس کے ود ہے مارجن اور سیفٹی کیا ہے رسک اپیٹائٹ کے حوالے سے تو یہ جو فرسٹ جنریشن ہے یہ اس کو اس کے بعد جو سیکنڈ جنریشن کا کانسیپٹ اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو مزید ایڈوانس کریں گے اور اس ایڈوانسمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ ڈسیجن میکرس کو یا یوزرس کو یہ اپارچونیٹی پرووائڈ کریں گے کہ جو وٹ سناری کو کانسیپٹ ہے کہ آپ ان کو یہ بتائیں گے کہ جی اگر یہ سچویشن ہو تو کیا ہو سکتا ہے وہ اس طرح ماڈلنگ کا کانسیپٹ ہے کہ وہ ماڈل ڈیولپ کر سکیں گے اور ان کے پاس یہ اپارچونیٹی ہوگی ان کے پاس فیسلٹیز ہوگی کہ اس کے اندر وہ ان پٹ ڈالیں اور یہ دیکھیں کہ اگر یہ سچویشن مارکیٹ کی چینج ہو رہی ہے مختلف فیکٹرز کے حوالے سے جو مختلف مارکیٹ کے ڈائنامکس ہیں تو اس چیز کو وہ کیپچر کر سکیں گے تو یہ ڈیش بورڈ کا جو کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ اس کو کتنا افیکٹو بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد جو اس میں آخری چیلنج تھا وہ تھا اسٹریٹجی اینڈ ایکسیکیوشن کا ہم سب جانتے ہیں کہ اسٹریٹجی اور ایکسیکیوشن کسی بھی کانٹیکس میں امپورٹنٹ ہوتا ہے صرف اسٹریٹجی کو بنا لینا کافی نہیں ہوتا اس کی امپلیمنٹیشن اور اس کی ایکسیکیوشن اہم ہوتی ہے اور یہاں جب ہم ای آر ایم کی بات کرتے ہیں تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ مینجمنٹ کو بینکس میں چاہیے کہ اس کا ایک روڈ میپ ڈیولپ کریں روڈ میپ کا کانسیپٹ یہی ہے کہ آنا لانگ ٹرم بیسس آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہوں گے اس کی کیا مائل سٹونز ہوں گے اس میں رسپانسبلٹیز کس کس کی ہوں گی کن ڈیٹس پہ آپ نے کیا کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں اس روڈ میپ کے اندر کور ہوں گی اس کے اندر کیپچر ہوں گی روڈ میپ کا کانسیپٹ اس لیے بھی ضرورت ہے کہ یہ آپ کو ایک ڈائریکشن دے گا یہ آپ کو ایک طرح سے بتائے گا کہ آپ نے کہاں جانا ہے کہاں کھڑے ہیں اور آپ کا فیوچر کورس آف ایکشن روڈ میپ میں کیا ہوگا ظاہر ہے اسٹریٹجی کو اسی طرح ڈیولپ کیا جاتا ہے اس کے سارے کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد جو آخری سجیشن تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے فوکس کرنا ہے لو ہینگنگ فروٹس لو ہینگنگ فروٹس کا کانسیپٹ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں وہ یہی ہے کہ جو آپ کے شارٹ ٹرمز ونز ہیں جو کوئک ونز ہیں آپ اس کو ہائی لائٹ کریں آپ اس کو انکیش کریں آپ اس کو ایک طرح سے کیپچر کریں اور اس چیز میں جو وضاحت طلب ہے وہ یہ ہے کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین کوئک فکس اینڈ کوئک ونس کوئک فکس جو ہوتے ہیں وہ ٹیمپرری ہوتے ہیں اور وہ اوور کرتے ہیں لانگ اور ٹرم اس کو لیکن جب ہم اس میں کوئک ونس کی بات کرتے ہیں اور آپ نے چینج مینجمنٹ میں یہ چیز پڑھی ہوگی اور یہ چیز بہت امفیسائز کی جاتی ہے کہ جو شارٹ ٹرم گینز ہوتے ہیں ان کو کیپچر کرنا ایک طرح سے اس کو افیکٹو بنانے کے لیے پورے جو چینج مینجمنٹ کا جو پورا ایک اگر پروسیس ہے اس کو لانگ ٹرم کے ساتھ لنک کرنے کے لیے ضرورت ہے اور یہ جو مومینٹم ڈیولپ ہوتا ہے نا کسی چینج مینجمنٹ کا اس کے لیے لو ہینگنگ فروٹس کوئک وینس کو اسٹیبلش کرنا کیپچر کرنا اور اس کو سسٹم میں لے کے آنا ضروری ہے اور اس میں ظاہر ہے جو سارے پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں جو سارے ایک طرح سے ٹیم پلیئرز ہوتے ہیں ان کو بھی ایک طرح سے کانفیڈنس ملتا ہے کہ بھئی ہم نے یہ جو بینیفٹس حاصل کیے ہیں جو کہ ٹینجیبلز ہونے چاہیے نظر آنے چاہیے میجریبل ہونے چاہیے تو اس کی وجہ سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو لانگ ٹرم آپ نے جو روڈ میپ ڈیولپ کیا ہے اس کا میڈیم ٹرم اور لانگر ٹرم جو ورژن ہے اس کو آپ ایک طرح سے اس میں انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اس میں ایک طرح سے اس کو ملا سکتے ہیں اور اس کا فائدہ یہی یہ ہوتا ہے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ لو ہینگنگ فروٹس کوئک فکسز کو بھی توجہ دیں اور اس کو اوور نہ کریں اس کی مثال سمپلی یہ دی جا سکتی ہے کہ جیسے آپریشنل رسک میں جب ہم ڈیٹا کی بات کرتے ہیں تو اوور آلگ آرگنائزیشن بیسس پہ ڈیٹا کو لے کے چلنا بنانا مشکل ہوتا ہے لیکن اب ڈیٹا لاسز کا جو کانسیپٹ ہے اگر اس کو کیپچر کر لیں اور آپ کو اس طرح سے پرووائڈ کریں جو کنسرن لوگ ہیں تو کم از کم ان کو اس ڈیٹا لاسز کی وجہ سے یہ چیز سامنے آئے گی کہ اس کے بیس پر وہ آگے کیا چیز ڈیولپ کر سکتے ہیں کس طرح ماڈل ڈیولپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ کانسیپٹ جو ہے لو ہنگن فروٹس کا ہے اب آپ نے دیکھا کہ یہ جو پندرہ سجیشنس دیے گئے ہیں یہ کس حد تک اہم ہیں اور اس کی کیا اپلیکیشنز ہیں یہ چیلنجز ہیں اگر ہم اس کو پاکستان کے کانٹیکس میں دیکھیں تو جو چیز سامنے آئے گی ہمارے اور ہم دیکھیں گے یہ چیلنجز کسی حد تک پاکستان بھی فیس کر رہا ہے ہم اس سے مبرہ نہیں ہیں ہم اس سے آئسولیٹڈ نہیں ہیں اور ہم نے بارہ اس چیز کا ذکر کیا کہ جب ہم بینکنگ کی بات کرتے ہیں اور جب ہم کنزیومر بینکنگ کی بھی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم نے باقی دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ رکھنا ہے یہاں بات فالو کرنے کی بلائنڈلی نہیں ہو رہی یا یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک طرح سے کسی کو دیکھ کر آپ نے اس کی نقل کرنی ہے بلکہ ضرورت اس چیز کی ہے بینکنگ اور فائنینشیل سیکٹر ہم شروع اس دن سے کہتے آئے ہیں اور آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ کسی کی اکانومی کی ہیلتھ کے ساتھ اس کا کتنا گہرا تعلق ہے تو جب ہم پاکستان میں آتے ہیں اور یہ ایک عملی مشاہدہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسک ایلیمنٹ کے حوالے رسک کے حوالے سے رسک مینجمنٹ کے حوالے سے ای آر ایم کے حوالے سے یہ جو اسٹڈیز سامنے آئی ہے اوپر اس کی کتنی اپلیکیشن ہوتی ہے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جو مختلف بینکوں میں بات کی جاتی ہے مختلف بینکوں کے لوگ ہیں جو ہمارا بینکنگ سیکٹر ہے جس میں ہم نے بات کی تھی فائیو بگ بینکس کی اور نئے پرائیویٹائز بینکس کی اور کچھ فورن بینکس کی ان کا خیال ہے کہ یہ جو سارے پانچ جو چیلنجز ہیں ان کو بھی درپیش ہیں اور اس میں جو پہلا چیلنج ہے رسک ٹیلنٹ کا جو آپ کہہ لیں کہ جو سکلز کا وہ بہت واضح ہے اور رسک کیپیبلٹیز کی جب ہم نے بات کی چینج مینجمنٹ تو چلیں سارے لوگ اس حوالے سے کر لیتے ہیں لیکن یہ ایک اور چیز ہے وہ ہے ڈیٹا اور ماڈلنگ کا کانسیپٹ اس میں ظاہر ہے بہت زیادہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے اس میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ اس میں لوگ انیشیٹو نہیں لے رہے بلکہ لوگ ویٹ کرتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے چیز سامنے کوئی بنی بنائی آ جائے گی تو ہم اس کو کریں گے سوال یہ ہے ضرورت اس چیز کی ہے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے اور جب ہم رپورٹنگ کی اور ڈسکلوجر کی بات کرتے ہیں تو یہ اس میں چیز بہت اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے کہ ڈسکلوجر کو جب ہم سامنے لے کے آتے ہیں پاکستان میں تو یہ چیز جو اس اسٹڈی میں ہائی لائٹ کی گئی اور پاکستان میں اس کی ضرورت کو محسوس کیا جا رہا ہے کہ رسک کا کانسیپٹ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے رسک کی انفارمیشن ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے اویلیبل ہونی چاہیے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں جس میں فورن انویسٹرز ہیں آؤٹ سائڈ انویسٹرز ہیں ریٹنگ ایجنسیز ہیں ریگولیٹرز ہیں جنرل پبلک ہے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ایک ادارہ جو بینک جو رسک لے رہا ہے اس کا پروفائل کیا ہے اس کا اسٹرکچر کیا ہے تو اس حوالے سے اس اسٹڈی نے ایک چیز یہ دکھائی کہ جو یورپین اور جو امریکن بینکس تھے اس میں جو ان کی اینول رپورٹس تھیں اس کے اندر ایکسٹینسو کوریج دیا گیا تھا انہوں نے ایک ایوریج نکالا تھا کہ تقریباً بیس سے پچیس پیجز ڈیوٹ کیے گئے تھے ڈسکلوجر کے حوالے سے جبکہ انہوں نے کہا اس کے مقابلے میں یہ جو ایشین بینکس تھے اس میں ہارڈلی پانچ سے آٹھ یا دس پیجز تھے سوال یہ پیجز کی نمبرس کا نہیں ہے سوال یہ ہے کہ ریلیونٹ انفارمیشن رسک انفارمیشن اباؤٹ دا بینکس اباؤٹ دا آرگنائزیشن شوڈ بی ڈسکلوز ٹو دا جنرل پبلک تو پاکستان میں بھی اس کی ضرورت کو بہت شدت سے محسوس کیا جاتا ہے اور ہم جب بات ایکسیکیوشن کی کرتے ہیں اور ہم جب لو ہینگنگ فروٹس کی بات کرتے ہیں تو یہ جو انڈیویجل ادارے ہیں انڈیویجل بینکس کے ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ وہاں وہ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں انہوں نے روڈ میپ بنا لیا ہے یا نہیں جب ہم یہ ساری چیزیں سامنے لے کے آتے ہیں تو آئیے ہب ہم دیکھیں کہ جب اس کو ہم ایکشن میں لے کے آئیں گے جب اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں یہاں کانسیپٹ وہی ہے جو ای آر ایم کا میچورٹی ماڈل ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے پانچ اسٹیجز ہیں اسٹیج ون سے لے کر فائیو تک اور اس میں اگر ہم جب جائیں گے ای ERM ایم کے کانسیپٹ کو تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں تو اس کی ریکمنڈیشنز ہیں اس کو ہم نے کس اسٹیج پہ کس طرح کرنا ہے ظاہر ہے اس اسٹڈی نے یہ چیز سجیسٹ کی ہے ریکمینڈ کی ہے پرپوز کی ہے کہ آپ جو اسٹریٹجیز جو ریکمینڈ کی گئی ہیں پندرہ وہ پندرہ کی پندرہ آپ ایک ساتھ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے دیکھنا یہ ہے کہ کون سا جو سجیشن ہے کون سی ریکمنڈیشن کس اسٹیج پہ آتی ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا اسٹیج جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک ڈیفینیشن اینڈ پلاننگ کا یہ ویرا فاؤنڈیشن اسٹیج ہے جس کے اندر آپ یہ ڈٹرمن کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے رسک کے حوالے سے آپ کا ادارے کے اندر آپ اس کو کس طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس کو کس طرح پرسیو کرتے ہیں اس کا پرسپیکٹو مختلف جو اسٹیک ہولڈرز ہیں کیا ہے تو جب یہ چیز سامنے آتی ہے جو اس کے اندر سجیشنز ہیں وہ دی گئی ہیں کہ آپ اس کے اندر سب سے پہلے رسک ایکسپرٹ کو ہائر کریں آپ اس میں ٹریننگ کا پروگرام جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں آپ لوگوں کو سرٹیفکیشن کا جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ ہے کہ آپ روڈ میپ ڈیولپ کریں اور اس کے بعد لوگوں کو یہ بتائیں کہ اس کے جو انسینٹوز ہے آپ ان کی سیلریز کا وہ بڑھائیں اور پہلے اسٹیج میں یہ سارا ڈیفنیشن کا کانسیپٹ ہے اس ڈیفنیشن کا اور پلاننگ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے آپ کی ایک جو بیس ہے بن جائے گی اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیج ہے وہ ہے ڈیولپمنٹ کا ڈیولپمنٹ بھی ظاہر ہے پہلے سے لنکڈ ہے اگر آپ نے پہلے اسٹیج میں سیٹسفیکٹری کام کیا ہے تو پھر آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ نیکسٹ اسٹیج پہ سیکنڈ اسٹیج پر آ کر آپ یہ کچھ اور جو امپلیمنٹ چیزیں کر سکیں اس کے اندر جو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ جو لو ہینگنگ فروٹس ہیں آپ ان کو سامنے لے کے آئیں اور ان کو دیکھیں کہ آپ نے جو شارٹ ٹرم وینس تھی آپ نے ان کو کیپچر کیا ہے یا نہیں جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو آپ کا یہ جو ای آر ایم کا فریم ورک ہے جو مرچورٹی ماڈل ہے یہ ایک طرح سے ایک اسٹیپ آگے بڑھے گا پھر یہاں ضرورت اس چیز کی ہے آپ ڈیٹا کی جو کانسیپٹ ہے اس کو سامنے لے کے آئیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس طرح اس کو کیپچر کر رہے ہیں اور ڈیٹا اور ماڈلنگ کی جو ٹیکنیکس ہیں آپ کس حد تک اس کے اندر کام کر رہے ہیں یہ ان جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک لانگ ٹرم پروس ہے ایک دم سے اس کی possibility نہیں ہوتی لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس پہ کام ابھی سے کرنا شروع کریں گے تو پھر ہی آپ تھرڈ فورتھ اور ففتھ اسٹیج میں جانے کی کوشش کریں گے اس کے بعد جو اس کا جو نیکسٹ اسٹیج ہے وہ ہے بزنس انٹیگریشن کا بزنس انٹیگریشن کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ سارے جو بزنس کے پروسیسز ہیں آپ ان کو انٹیگریٹ کر رہے ہیں اور آپ کی جو بزنس کے اندر خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں آپ نے اس کے رسک میں اور کسٹمر ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں اور پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں جو کانسیپٹ ہے وہ پرائسنگ کا ہے کیا پرائسنگ میں آپ نے رسک ریوارڈ کے ٹریڈ آف کو اکاؤنٹ فار کیا ہے آپ نے اس کو سمجھا ہے یا جو آپ نے کسٹمر سیگمنٹیشن کی بات کی ہے کیا آپ نے اس کسٹمر سیگمنٹیشن میں یہ چیز دیکھی ہے کہ ڈیموگرافکس کیا ہیں لوگوں کا لائف سٹائل کیا ہے اس میں کیا کیا رسک انوالو ہیں آپ نے کس مارکیٹس میں کون سے پروڈکٹ لے کے جانے ہیں تو سٹیج پہ رسک کا کانسیپٹ یہاں آپ کے ہوگا اور جب اس میں آپ نیکسٹ سٹیج پہ آتے ہیں وہ رسک آپٹیمائزیشن کا کانسیپٹ ہے کہ آپ رسک کو اپٹیمائز کرتے ہیں آپ اسٹریٹیجک لیول پہ آ کے یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کا رسک مینجمنٹ فریم ورک ہے وہ آپ کے اوورال آل آرگنائزیشن کو کس طرح ہینڈل کر رہا ہے اور کس طرح دیکھ رہا ہے جب یہ آپ میچورٹی کا یہ جو یہ جو لیڈر آپ کہہ لیں یا جو ماڈل ہے جب اس کو سامنے رکھتے ہیں تو ضرورت اس چیز کی محسوس ہوتی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس اسٹیج پہ ہیں اور ہم نے کس ریکمنڈیشنس کو فالو کرنا ہے اور جب یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں تو ضرورت یہ بھی ایک دیکھی گئی ہے کہ جب آپ افیکٹیولی چوتھے یا پانچویں اسٹیج پہ آئیں گے تو پھر آپ نہ صرف اپنے ادارے کے لیے بلکہ آپ کسٹمرز کے لیے بھی ایڈیشن کا کانسیپٹ لے کے گے کسٹمر کے لیے ویلو ایڈیشن کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب آپ نے رسک کو اچھی طرح سے ڈیفائن کر لیا آپ نے اس کو ایکسپلین کر دیا آپ نے انڈرسٹینڈ کر دیا تو کل آپ کو اس پوزیشن میں ہوں گے کہ کسٹمر کو آپ ایک طرح سے آفر کر سکیں کہ ان کی بزنس میں جو رسک کے پیرامیٹرز ہیں جو رسک کے سناریوں ہیں آپ کس طرح ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں اور یہ جیسے کہا جاتا ہے خاص طور پر بینکرس کے لیے کہ بینکر کے جو کسٹمرز ہیں ان ا وے تو جب آپ اس پارٹنرشپ کے کانسیپٹ کو سامنے لے کے آئیں گے جب آپ کا رسک مینجمنٹ کے حوالے سے کلیرٹی ہوگی رسک ایپٹائٹ کے حوالے سے آپ کلیئر ہوں گے تو آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اپنے کسٹمر کو پراپرلی ایڈوائس دے سکیں ان کو سروس کر سکیں اور ہم جب کنزیومر بینکنگ بات کرتے ہیں اس میں کنزیومر پروڈکٹس کی بات کرتے ہیں تو انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ہم آپ کے ساتھ جا کے شیئر کریں گے تو اس میں جیسے مارگیج لون ہے اس میں آٹو لون ہے پرسنل لون ہے اور اس میں کریڈٹ کارڈز ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ پروڈکٹس ہیں جو اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس میں اگر جو بینکس کے لیے رسک فیکٹرز ہیں اگر آپ نے ان کو کیپچر کیا ہے آپ نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے اور آپ فریم ورک چلا رہے ہیں تو کیا اس کا امپیکٹ کسٹمر پہ کس طرح آئے گا آپ کسٹمر کو کس طرح ٹیکل کریں گے کسٹمر کو کس طرح ہینڈل کریں گے یہاں ضرورت اس چیز کی بھی ہے جب ہم ای کی بات کرتے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا ہے اور پاکستان میں اس کا عملی مشاہدہ ہے کنزیومر بینکنگ کو محدود طور پر دیکھا گیا ہے کنزیومر بینکنگ کا کانسیپٹ جو پاکستان میں ہے اور دیکھا گیا ہے اور آپ جا کے اگر بات کریں تو لوگ یہی کہیں گے کہ اس میں کریڈٹ کارڈز ہیں آٹو لونز ہیں مارگیجز ہیں اور پرسنل لونز ہیں جبکہ اس کے برعکس آپ نے ابھی تک دیکھا ہوگا کنزیومر بینکنگ کا جو ایریا بہت وائڈ ہے کنزیومر بینکنگ کے اندر سیونگ کے پروڈکٹس بھی آتے ہیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ سیونگ پروڈکٹس کو بھی ہائی لائٹ کریں اس کے اندر جو رسک ہے بینک کے حوالے سے کسٹمر کے حوالے سے اس کو کیپچر کرنے کی کوشش کریں اور جب ہم سیونگ پروڈکٹس کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک سٹڈی ہوئی ہے امریکہ کے اندر جس کو ایل ایم آئی گروپ کی سٹڈی کہتے ہیں ایل ایم آئی کا مطلب یہ ہے لو ٹو میڈیم انکم گروپ ان کی جو آپ طرح سے آپ کہہ کہ جو ان کی اپروچ ہے تو جو جو ان کا لو اور میڈیم انکم گروپ ہے وہ کس طرح کرتا ہے کیا آپ ان کو بھی سیونگ پروڈکٹس آفر کر سکتے ہیں آپ ان کے ساتھ بھی ڈپازٹ کی ڈیلنگ کر سکتے ہیں تو اس اسٹڈی نے اس چیز کو پروف کیا کہ حالانکہ یہ گروپ جو ہے ان کا جو انکم لیول لو اور میڈیم کے اس میں آتا ہے لیکن ڈیفینیٹلی ان کے اندر اپورچونٹیز ہیں کہ آپ اپنے ڈپازٹ کے پروڈکٹس کو پروموٹ کریں آپ ڈپازٹ کی اسکیمس لے کے آئیں آپ انسینٹوز لے کے آئیں تاکہ ان لوگوں کو بھی آپ اس میں لا سکیں اور اس میں ظاہر ہے اگر آپ کو کنزیومر بینکنگ کی ڈیفینیشن میں ہم نے بتایا تھا کہ جب آپ ڈپازٹ پروڈکٹس پروڈکٹس کو ڈیولپ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو جو ایڈوانٹیج ملتا ہے آپ اپنی خود فنڈنگ جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ بینک کی جو ٹریجری کی فنڈنگ ہے اس کے اوپر بیس نہیں کر رہے ہوتے اس کی وجہ سے آپ کو کاسٹ افیکٹونیس کا کانسیپٹ سامنے آتا ہے تو جب اس چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں ان چیزوں کو مدنظر رکھتے ہیں تو ڈپوزٹ پروڈکٹس کو بھی ایک طرح سے ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے اب ہم اس کو اگر ایک طرح سے سمرائز کریں ہم یہ دیکھیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ رسک مینجمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے ای آر ایم کا جو کانسیپٹ ہے جو یہ چیزیں ہم نے رسک اپیٹائٹ کے حوالے سے پڑھی ان کی کیا اہمیت ہے ہم نے اس کو کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آگے چل کے ہم جب مختلف ایریاز میں بات کریں جب ہم سروس کی بات کریں گے جب ہم کسٹمر ایکسپیرینس کی بات کریں گے اور جو اسپیسیفک پروڈکٹس جو پاکستان کے کانٹیکٹس میں بینکوں نے انٹروڈیوس کیے ہیں جو بینک ڈیل کر رہے ہیں ان کی جب ہم بات کریں گے تو اس میں ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہوگی کہ رسک کے ایلیمنٹس کو بھی ہائی کیا جائے تاکہ جو ہم نے ابھی تک کچھ پچھلے لیکچرس میں رسک کے کانسیپٹ کو ہم نے ڈیولپ کیا ہے اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے اس کے ساتھ اس کو لنک کیا جائے اور جب ظاہر ہے جب ہم یہ چیز دیکھیں گے اور اس کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے ہمیں یاد رکھنے کی کہ یہ بینکنگ از اے سروس بزنس سروس بزنس کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں اس کے اپنے آپ یہ کہہ لیں کہ جو محرکات ہوتے ہیں تو اس کو ایک طرح سے ڈیولپ کرتے ہیں تو اس طرح سے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں تو جب اس ڈائنامکس کو ہم انڈرسٹینڈ کریں گے تو اس کے اندر رسک ایلیمنٹ بھی اہم ہو جائے گا اور اس فیکٹرز کو بھی ہم مد نظر رکھیں گے اور جب ہم یہ ایکسپیرئنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک ایموشنز کا ذکر بھی آتا ہے وہ ایموشنز جو کسٹمرس کے ہوتے ہیں یا کسٹمر ہمارے ساتھ ڈیل کرتا ہے مختلف چینلز میں اس کی ڈیلنگ ہوتی ہے چاہے وہ اے ٹی ایم مشین ہو چاہے وہ برانچ ہو یا وہ کال سینٹر ہو یا وہ انٹرنیٹ بینکنگ ہو تو اس کے اندر یہ چیزیں بھی اہم ہوتی ہیں یہ ہم تھوڑی سی آپ کو بیک گراؤنڈ اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمارے یہ کوشش ہوگی کہ ابھی تک ہم نے مختلف پرسپیکٹیوز کے حوالے سے جب بات کی جس میں ہم نے ریگولیٹرز کی بھی بات کی ہم نے بیس آف دا پیرامڈ میں فور بلین پلس لوگوں کی بھی بات کی پھر ہم نے رسک مینجمنٹ کے حوالے سے ایک طرح سے کی بھی بات کی اور پھر ضرورت اب اس چیز کی محسوس ہوتی ہے کہ ہم کسٹمرس کے حوالے سے بھی بات کریں کہ کسٹمر آر ویری امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز ان دا بینک اور ان کا سیٹسفیکشن لیول ان کا لائلٹی لیول ڈیٹرمن کرتا ہے کسی بینک کی کسی ادارے کی اس کو اور سروس از اے نان ٹینجیبل پروڈکٹ یہ آپ جو سروس دیتے ہیں اس میں صرف ایکسپیرئنس کاؤنٹ ہوتا ہے اس میں کوئی ٹینجیبل پروڈکٹس نہیں ہوتا جس کے بینیفٹس کو یا اس کو دیکھا جا سکے جب ہم یہ سب چیزیں سامنے لاتے ہیں تو ضرورت اس چیز کی محسوس کی جاتی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس چیز کو ہم کس طرح کیپچر کر سکتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور جب ہم اس چیز کو آگے بڑھائیں گے اور ہم دوسرے پروڈکٹس ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ بینکنگ سیکٹر میں کنزیومر بینکنگ میں جو انویشن آئی آ رہی ہیں جو انویشن کا کانسیپٹ ہے نئے آئیڈیاز آ رہے ہیں ہم اس کو کس طرح لے کے آئیں اور اس کی پاکستان میں ایپلیکیشن کس حد تک ہو سکتی ہے اور کس طرح جو مختلف چینلز ہیں اس طرح جو مختلف آئیڈیاز کو جو لوگ لا رہے ہیں جو کہ دوسری دنیا میں امپلیمنٹیشن ہے کیا ہم اس کو یہاں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یا نہیں تو جو انویشن کا کریٹیوٹی کا کانسیپٹ ہے یہ ظاہر ہے صرف ویسٹ کی یا دوسرے ملکوں کی اجارہ داری نہیں ہے بلکہ ضرورت ہے اپنی سوچ میں تبدیلی نالے کی تاکہ ہم اس تبدیلی کے ساتھ اس انویشن کو لا کے اپنے بینکنگ سیکٹر کو مزید زیادہ افیکٹو بنا سکیں اس کو مزید زیادہ پروڈکٹیو بنا سکیں اور اس کا جو رول ہے اکانمی کے اندر اس کو ہم کس طرح کیپچر کر سکتے ہیں اور ہم نے ظاہر ہے جب رسک مینجمنٹ کی بات کی یہ وہ ایریا ہے جو آج کل مڈ ٹو کے کریسس کے بعد جو سامنے آیا ہے اور ساری دنیا میں اس کی انٹیگریشن ہوئی ہے اور اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ گلوبل ریکوری کی بات ہو رہی ہے کہ جو اکانومی ہے گلوبلی وہ ریکوری کے پات پہ ہیں اگر ہم اس ریکوری کے اس کو نہیں مد نظر رکھیں گے ہم اس آپ کہہ لیں کہ جو جرنی ہے اس میں ہم ان کے ساتھ نہیں ہو جائیں. رہیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے اور اس کا نقصان ظاہر ہے پوری قوم کو ہوگا اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس ریکوری کے حوالے سے اپنے آپ کو پریپیئر کریں ہم آگے بڑھیں اور ہم یہ دیکھیں کہ جو بینکنگ سیکٹر ہے وہ کس حد تک پرو ایکٹیو ہے اس چیزوں کے لیے تو ان ہماری کوشش ہوگی اگلے لیکچر میں ان سارے آئیڈیاز کو آپ کے ساتھ شیئر کریں ٹل سچ ٹائم اللہ حافظ